صاحب اللہ خیا نبی جی اللہ صحاب نور اللہ فیضان مدوری مذاکرہ سے مختلف عنوان کے ساتھ کبھی کس عنوان سے کبھی اسلام کی بنیادی باتیں ہیں تو کبھی مدری منوں کے سوالات امیر السنت کے جوابات اور ہمارا سلسلہ ہے دلچسپ سوالات اور امیر علوسنت کے ایمان اپروز جوابات درود پاک کی فضیلت بیان ہوگی رسالے ولیج اللہ کی پہچان سے والی اللہ کی پہچان جو ہے یہ امیر علی سنت کا مدری مذاکروں کا تحریری رسالہ ہے اور امیر سنت کے جو مدری مذاکروں کا تحریری رسالہ ہوتا ہے اس میں المدینت اللمیا خوب کام بھی کرتی ہے اضافے بھی ہوتے ہیں ترمیم بھی ہوتی ہے لیکن اس میں مدر پل امیر سنت کے بھی ہوتے ہیں آپ کو اس سے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بیان کروں سفا نمبر دو پر ا ترغیب کی روایت میں ہے کے حوالے سے نقل ہے شہنشاہ خوشخصال پے کر خسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال محبوب رب جلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر دن میں ایک ہزار مرتبہ دروید پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیچے تم عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ہسف عال اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ہمارا اس سلسلے میں شامل ہونا کار سواب ہو سکے اللہ تعالی کی رضا کے لیے شامل رہوں گا اقبال تاخیر شریک رہوں گا اور اس میں لازمی بات ہے علم دین بھی کے مدوری پھول بھی ملیں گے امیر سنت کے مدوری پھولوں سے اور وہ بھی حاصل کروں گا آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا اپنے ابھی وڈی جلا کی پہچان رسالے سے دور پاک کی فضرت پڑی ہے اس رسالے میں کیا ہے آئیے مدوری گلدستہ دیکھتے ہیں الحمد للہ ہیل تبدیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت شعبہ مکتبۃ المدینہ امت مسلمہ کے علم دین میں اضافے کے لیے مختلف اسلامی کتب رسائل کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اسی مبارک مقصد کی تحت مکتبۃ المدینہ نے امیر ہل سنت دامت براکاتحم العالیہ کے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ بنام ولی اللہ کی پہچان کل صفحات 36 ولی اللہ کی پہچان پر مشتمل رسالے کا اجرا کر دیا ہے جس میں آشکان رسول کے لیے موجود ہے ولایت کسے کہتے ہیں اولیاء کرام کی پہچان اولیاء کرام کے مختلف مراتب فضل خداوندی کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں کرامت کی تعریف کرامت اور معذرے میں فرق استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے مجذوب کسے کہتے ہیں سمیت اور دیگر بہت کچھ شامل ہے رسالہ ولی اللہ کی پہچان قسط دس اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے حدیت طلب کیجیے اپنے عزیز و قارب دوست احباب کو توفطن دے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیے ایک ہوتا ہے کلاس ورک اور ایک ہوتا ہے ہوم ورک تو ہم نے آپ کو کلاس ورک میں بتایا کہ آپ کو یہ رسالہ جو پیش کیا گیا اس میں کیا کیا ہے اور ہوم ورک یہ کہ آپ نے یہ رسالہ پڑھنا ہے اور آپ جو رسالہ پڑھیں امیر السنت کے کتب و رسائل پڑھے یا آپ یہاں پر جو ترغیب دلائی جائے وہ رسالہ پڑھیں تو اپنی نیت ہے کہ میں نے یہ رسالہ پڑھا تقسیم کیا وغیرہ ہمیں مدی چینل کے نمبر پر بھی بھیج سکتے ہیں مدری چینل ایم سی آر سے گزارش ہے کہ اپنا نمبر دے دیں اپنے تاثرات وغیرہ جیسے بھی آپ کو بیان کیا گیا اگلا سلسلہ ہو تو پچھلے سلسلے میں جو آپ کو رسالہ بیان کیا گیا وہ ہم نے پڑھ لیا آپ یہ اپنے تاثرات پیش کر سکتے اور امیر السنت کے مدانی مذاکروں کے تحریری مدنی پول بھی آپ کو پڑھنے چاہئیں ساتھ ساتھ امیر سنت کے رسائل تو بدرجہ والا یعنی آپ یہ سمجھے فرسٹ پلمبر جو ہے امیر سنت کے اپنے رسائل کا ہے تو سو فیصد امیر علیہ سنت کے کتب و رسائل آپ کے پڑے ہوئے ہونے چاہئیں تاکہ آپ اس کی برکتوں کو حاصل کریں اور ہر سلسلے کے اندر آپ چاہیں تو اپنی نیتوں کا اظہار ایس ایم ایس کے ذریعے کر سکتے ہیں اور ایم سی آر والوں کو چاہیے کہ اگر ایسے ایس ایم ایس آیا کرے تو وہ ہمیں دوران سلسلہ اس کی پٹیاں بھی چلا دیا کرے اچھا یہ تو آپ سے بات ہوئی تھی ہوم ورک کی ایک ہوتا ہے مدنی گلدستوں کا بھی ہوم ورک جی جی مدری گلدستے میں امیر اہل سنت نے بیان کیا اس بیان سے آپ نے کیا پک کیا, کیا, کیا اور کیسا انداز ہونا چاہیے آ, ہم نے کچھ ایک حقیقی مدری خاکہ یوں سمجھیے کہ واقعی ایک عمل ایسا ہونے کو جا رہا تھا جیسا ہمیں سنت نے بیان کیا اور انہی کے مدری گلدسے سے ترغیب حاصل ہوئی تھی تو ہم نے اس کا ایک مدری خاکہ آپ کے لیے بنایا ہے آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آج ہم ایک مدنی گلدستے کے ساتھ آپ کے درمیان ہیں اور یہ مدنی گلدستہ اس میں امیر علیہ سنت نے اپنی پوتی کی چار سال چار ماہ چار دن کے ہونے پر بسم اللہ خانی کی اور مدنی پھول بھی دیے وہ مدنی پھول بھی آپ کو سنائیں گے مدنی گلدستہ ہم بھی دیکھیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد ہمارے درمیان بھی ایک مدنی منی موجود ہے اور بارہ ربیع الابل چودہ سو چونتیس سنے ہجری کو ان کی ورادت ہوئی اور آج سولہ رجب المرجب چودہ سو اڑتیس سنے ہجری چار سال چار ماہ چار دن مدنی تاریخ کے اکبر سے کے کی عمر ہو چکی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں کہتے ہیں امیر کا فیضان اور امیر الوسنت کی مدنی سوچ کس انداز سے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے درمیان جو مدنی منی ہے وہ بھی اسی عمر کی موجود ہے اور ہم کوشش کر کر اسی انداز سے بسم اللہ خانی کا سلسلہ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے امیر سنت کے مدنی گلدستے دیکھتے رہیے تاکہ ہم بھی اس کی برکتیں حاصل کریں آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں محمد ونسلی رسول النبی کی کریم آج میری پوتی حجر اسما بقریب بسم اللہ منعقد کی ہے میں تو اسی کو عمر کی قید نہیں ہے لیکن سرکاری آزاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ بشائق سے یہ ہے کہ چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں تقریب ہے بسم اللہ خانی کی جائے حجن اسما بھائی کی آج عمر جو ہے چار سال چار ماہ اور چار دن کی ہو رہی ہے سہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرماتے حضرت اختیار کاکی علیہ رحمتہ اللہ الباقی چار سال چار ماہ چار دن کے جب ہوئے تو ان کی بسم اللہ خانی کی تقریب منعقد کی گئی حضرت خواجہ احمد الدین ناگوری رحمتہ اللہ تعالی نے جب ان سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو انہوں نے اعوذ باللہ نے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پندرہ پارے قرآن کریم سنا دیے حضور خواہ غریب نواز بھی وہاں فرما فرماتے انہوں نے بھی اور آپ کے خلیفہ مجاز ارب قاضی حمید الدین ناگوری احمد اللہ تعالی عالیہ نے فرمایا کہ اور پڑھیے اور انہوں نے فرمایا بس میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں پندرہ پارے کی حافظہ تھی تو ان سے سن سن کر مجھے یہ پارے حفظ ہو گئے تھے سلو اللہ اچھا میں اسما حجم کو یہ پڑھا رہا ہوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمان والسلام وسیعت اس میں پاک کا وسطہ اس میں ذات کا واسطہ ہم سب کے مفید فرمان کے لیے مغل منگی قرآن قریب سے محبت کرنے والی بنے دین سے محبت کرنے والی بنے پاکستانی کے بعد مل مبندگاہ بنے ظلمہ بنے بنے یا رحمتین جو بسم اللہ خانی کی گئی سے قبول فرما اس میں ذات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما اس میں اعظم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما الحالمین اس مدنی منی کو مبلغ دعوت اسلامی بنا اس مدنی منی کو عالمۂ با عمل بنا العالمین ان کے گھرانے پر نظر رحمت فرما اس وقت جو مسلمان ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں ان کے گھرانوں کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما آمین وجا نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد اجمعین ارحمد مبارک ہو آپ کو ہمارا مزہ مقصد کیا ہے آپ نے اور ساری دنیا کے لوگوں کے خلاف کی کوشش کرنی على سلحیب صلی اللہ تعالی علام محمد مدنی چینل کے ناظرین رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے اور ابھی ہی یہ دو تین دن پہلے کا مدنی گلدستہ ہے رجب المرجب کی بات ہے تو رجب, رجب المرجب کے اندر آشقان صحابہ و اہل بیت آشقان رسول آشقان امام جعفر صادق اونڈی کے نیاز بھی دیتے آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں السلام علیکم ہاطف بیٹا وعلیکم السلام جی بابا جان بیٹا نیاز ہے اس کا سامان بابا آپ فکر مت کیجئے ساری تیاری مکمل ہے ارچت جی کھیر تو اپنا ارچھ دوپہر تک تیار کر دے جی جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ہلوا اور پوری کے بننے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جی جی یہ تو کچھ دیر پہلے ہی میں تازہ تازہ تیار کر لوں گا اللہ خوش رکھے تم دونوں کو بیٹا وہ ہے نا اپنے اسلامی بھائی وہ احسان ہے ساری صاحب جی بیٹا ان کو دعا کے لیے بلا لینا جی بابا میں ان کو کہہ دوں گا اب میں چلتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام <وضلح> و رحمۃ اللہ و برکاتہ آج دو گھنٹے پہلے سارا کام مائنڈ کرانا آپ نے معلوم ہے نا کیوں جی جی آتیف بھائی آج کسی کے گھر کنڈے ہوں گے اور کسی کو شرکت کے لیے جانا ہوگا کیسے عاطف بھائی ایک بات تو بتائیے گا آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کنڈے کی نیاس تو ہم کرتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں مگر اس کی حقیقت کیا ہے پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھا لیکن دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا سروس ہے نا جی جی اسی سرویس کے ذریعے مجھے کنڈے کے حوالے سے کلپ آیا تھا رجب شریف میں شریف جو ہے نا یہ 15 رجب المرجب کو ہوا نسبت سے سارا سال کر سکتے جب کو کرے تو زیادہ اچھا ہے اس کی خاص مثال کی تاریخ ہے انشاءاللہ ہم بھی کریں گے یہ یہ جائز ہے یہ کی سب تو ان شاء اللہ کنڈے ہی کیوں کرتے ہو تو چلو آپ پتیلا کرو بس آپ کو چھوٹ ہے کیا اچھا. کیا دیکھ کہہ ہوگا جتنا شہد ڈال ہوگا اتنا میٹھا ہوگا تو دیکھ پتیلا اور کنڈے کا جھگڑا نہیں ہے جھگڑا کچھ نہ اللہ نے منا فرمایا نہ اس کے محبوب اجزاء اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منا فرمایا تو پھر یہ کیا آپ نے بنا سکتا یہ بس ہے شیطان کے بسوسے کو جھٹک دیں اور خوب چیز پوری کریں گا کریں دونوں جانوں کی برکتیں انشاءاللہ شاء پائی کرے تو ثواب ہے نہ کرے تو کوئی گنا نہیں ہے امر مستحب ہے اس کو ناجائز کہنا گنا ہے کیونکہ شریعت نے ناجائز نہیں کہا ورنہ بہت ساری چیزیں ناجائز ہو جائیں گی کہ اگر ہر بات میں شراہد مانگیں گے نا کہ شریعت میں چیرج پوری کہاں لکھی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی اے وسوسوں کے شکار شریعت اپنے بریانی کہاں لکھی ہے جو آپ کھاتے ہیں اپنے بیٹے کے بلی میں پچاس نشیں جو تھی یہ شریعت میں کہاں لکھا ہے تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر بات میں شراب نہیں ہوتی ایک مطلب یعنی کہ اصول ہوتا ہے اصول یہ کہ اس لیے شراب جائز ہے کھانا کھلانا اللہ کی راہ میں جائز ہے اس کے بے شمار فضائل اس کی حدی سے موجود ہے کہ کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے جاگ اللہ آصف بھائی میرے ذہن میں اس حوالے سے اتنی کنفیوژن تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن آج آپ کی وجہ سے وہ ساری ختم ہو گئی تھی الحمد للہ اجتماعی مدری مذاکروں کے اندر بالکل شریک ہوا کرے اول تاخیر شریک ہوا کرے مدری مذاکرے دیکھنے کا معمول بنائے انشاءاللہ اللہ الرحمان اس کی برکتوں سے وسوسے سے بھی کٹیں گے شیطان سے انشاءاللہ اللہ الرحمان جان چھٹے گی شیطان کے جان ہاں تو عملی طور پر یہ جنگ بھی جاری رہے گی مدوری گلدسوں کی برکتیں حاصل کیجیے اجتماعی مدوری مذاکروں کے اندر بھی شامل ہوں امیر اسنت کے مدوری مذاکروں کے میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرے کے نام سے مکتبر مدینہ سے طلب کیجئے آپ جہاں بھی ہوں مدوری مذاکرہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ مدروی سے بھی دیکھتے رہیے آئیے آپ کو ایپ کی پردہ پوشی اس عنوان سے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے حکایت ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد گوفا کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے اس نرف کی میں نے توبہ کی ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو فرمایا میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے اس نے عرض کی میں نے توبہ کی ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو اس سے فرمایا شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے اس نے عرض کی میں نے توبہ کی حضرت سیز امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عالیہ پر غیبی باتوں کے اظہار کے باعث کیونکہ لوگوں کے اوب ظاہر ہو جاتے تھے لہذا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بارگاہ خداوندی میں غائبی باتوں کے اظہار کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی جس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بزرک کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے المیزان القبرا جز اول صفحہ 130 یہ حکایت میں نے ماہ ما فیضان مدینہ بابت جمع اللہ چودہ سو اڑتیس ہجری پیج نمبر اکیس تائس پڑھ کے سنائی تو یہ تھا ہمارے بزرگان دین رحی اللہ المبین کا انداز کہ دوسروں کا عیب دیکھنا نہ پڑے اس کے لیے دعا مانگی اللہ تبارہ کا وا تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کے ایب ڈھونڈنے انہیں اچھالنے سے بچائے اگر بغیر کوشش کے کسی کا عیب معلوم ہو بھی جائے تب بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یعنی عیب چھپایا اللہ اجزا دنیا و آخرت میں اس کی پردا پوشی فرمائے گا کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور سنیں نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ رب آمین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم وآل مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد ماہ فیضان مدینہ اگر ابھی تک آپ نے جاری نہیں کروایا تو ایک سال کے لیے اس کے ممبر بن جائیے آپ کو مہنامہ فیدان مدینہ کے ممبر بننے کی نیکی کی دعوت امیر سنت کی طرف سے یوں اب وسطہ موصول ہو چکی ہے تو اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے اور ایم سی آر سے گزارش ہے کہ وہ نمبر وغیرہ بھی چلائیں جہاں پر یہ اپنی نیتوں کے اظہار کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ نے مدعی گلدستہ تو امیر السنت کا دیکھا مختلف مناظر کے ساتھ یہ ایکت کا ایک سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے مختلف صورتوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں امیر الرسلت کے مضبی مذاکرے جو اجتماعی طور پر دکھائے جاتے ہیں ان کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں اور اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور مسلمانوں اور سمجھاؤ مسلمانوں کو کہ سمجھانا نفع دیتا ہے فائدہ دیتا ہے تو اس میں ہمیں کس طرح کے معاشرے پر فائدہ پڑتے ہیں یعنی امیر علیہ سنت کے مدنی گلدستے امیر علیہ سنت کے مدنی پول آپ کے مدنی مذاکرے آپ کی تحریرات معاشرے میں کس انداز سے مدنی انقلاب برپا کر رہی ہیں اور آپ کو اللہ تعالی نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں آپ کی زبان میں ایسی تاثیر دی ہے کہ جب اس آپ کے ذریعے نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے تو عاشقان رسول قبول کرتے ہیں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کا بڑا اچھا اثر بھی پڑتا ہے آپ کو ایک مکمل یو سمجھیے کہ مد گلدستے اور اس کے ساتھ اس کے مطلب جس کو ڈاکومینٹری کہتے یا آپ یہ سمجھیجیے مدنی گلدستہ مع تاثرات ایک تفصیلی مدنی گلدستہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے دکھائیے جی دور حاضر کی علمی و روحانی شخصیت امیر اعلی سنت دامد برکاتہم عالیہ جہاں مختلف معاملات میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ساتھ ہی معاشرے میں پیدا ہونے والی مختلف برائیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ صد باپ کے لیے قرآن و سنت کے مطابق ان کے حل بھی ارشاد فرماتے ہیں امیر اعلی سنت نے یکم اپریل کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں ایک انتہائی حساس موضوع قبر کی گہرائی کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کچھ یوں مدنی پھول ارشاد فرمائے باس میں میئر کی ترسیم کے لیے زمین میں گہری کپڑ نہیں کھودی جا رہی بلکہ ایک یا ڈیڑھ فٹ کھدائی کرنے کے بعد اس میں بلاک کی دوار اٹھا کر کپڑے بنائی جا رہی ہے یوں کپڑ کی گہرائی زمین میں نہیں بلکہ کپڑ کا دو تہائی حصہ سطح زمین سے بلند ہے البتہ بعد میں سائڈوں سے مٹی کے ذریعے سطح زمین سے بلند دیوار کو چھپا دیا جاتا ہے ایسا کرنا کیسا کیا یہ طریقہ کار شہریت مطالبہ سنت کے مطابق ہے جو آپ سے نماز دیجئے؟ بدقسمتی سے آج کے لئے سلسلہ چل نکلا ہے تو سماجی ادارے جو چلاتے ہیں ان کے ذمہ داران بھی اس کے جواب کو سنیں دیگر علماء کرام بھی زیاد نصیب یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کریں کہ یہ خرابی آ چکی ہے قبرستانوں میں خود باب المدینہ میں یہ خرابی آ چکی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس علی اللہ تعالی عنہما سے روایت نبی کریم روف الرحیم علی عبدال والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اچھا کفن دو اور اس کی وسیعت جلد پوری کرو اس کے لیے گہری قبر کھو دو صاحبہ کرام علی مردوان کا نہ صرف اپنا عمل اس سنت پر تھا بلکہ اپنے بعض اپنے ورفا لواحقین کو بھی اسی کی وصیت فرمایا کرتے تھے جیسا کہ خلیفہ تبم حضرت سیدنا فاروق آہدم رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت فرمائی کہ ان کی قبر کو قد برابر گہرا اور کشادہ بنا جائے نہیں حضرت سیدنا اللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بوقع وفات اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ قبر گہری اور وسیع یعنی کھلی کشادہ کھودو اور ان کے بیٹوں نے ان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا اب سوال میں جو کہا گیا بالکل خلاف سنت ہے اور امت مسلمہ کے متواتر عمل کے بھی خلاف یعنی مسلسلی عمل چلا آ رہا تھا مسلمانوں میں اب بات جگہ یہ سنت جو یہ مٹائی جا رہی ہے اور اس طرح قبریں بنانے کی جو شریک حکمتیں اور مقاصد ہے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے کہ قبر کو زلزلے اور بارش میں گرنے دب جانے کا خطرہ رہتا ہے نیز جانور اور مردہ چور لوگوں سے بھی میت کی حفاظت ہونی چاہیے تو یہ دیوار کے ذریعے جو بنائی جا رہی اس میں زلزل آیا جدک آیا کہ دیواریں گری مردہ بار بارش آئی دیوار گری مردہ بار جانور تھوڑا سا بھی سوراخ پڑ گیا اس میں ایک آدھ اینٹ نکل گئی ایک آدھ دیوار گر گئی مردہ پڑا ہوا جانور اس کو نوچے گا تو اس میں یہ خرابیاں ہیں پھر جو لاشوں کے چور ہوتے ہیں لاشیں بھی بکتی ہیں ان لوگوں کے مزے کفن چوروں کے مزے پھر بدبو اس کی پھیلتی ہے تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں قبر کی سب سے بہتر سائز ہے کہ پورے کد کے برابر گیری وہ قبر یہ بہتر ہے لیکن شاید آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ اس پر عمل ہوتا ہوں اللہ ماشاء اللہ کہیں عمل ہوتا ہو تو اور بیٹر سینے تک گہری ہو اور گڈ آدھے قد تک ہو اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے بہترین جو ہے سب سے فسٹ جو ہے وہ پورا قد اور اس کے بعد یا تو سینے تک ہو مگر بہتر ہوئی تھی پورے قد کی ورنہ کم از کم آدھے قد تک تو ہو لیکن اب تو فٹ ڈیڑھ فٹ میں ہی بس ایک کڈیا کھود کے اس میں رکھ دیتے ہیں بےچارے کو اس سے بچنا ضروری ہے اور جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے اس سے بچیں ارباب اقتدار بھی اگر کوشش کریں انتظامیہ تو اللہ کرے کہ یہ بھی ثواب کے اقدار ہوں گے کہ اس پر بالکل کوئی آرڈر جاری کریں بعض باتوں پر یہ آرڈر جاری کرتے رہتے ہیں تو اس پر بھی کر دیں کہ سنت کو بھی زندہ اور قانونی پابندی اس طرح کی جہاں بھی ہو تو وہاں مطلب یہ لوگ قانونی کاروائی کریں اس پر انتظامیہ جو ہے ہماری گورنمنٹ تو اس طرح یہ برائی ختم ہوگی اور جو جو اس بری بداحت کو ختم کرے گا اور سنت کو جاری کرے گا انشاءاللہ شاء تو شہید ہوگا اس کا فباب ملے گا قرآن و سنت کے علمگیر غیر سیاسی تاریخ دعوت اسلامی ایک سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے ان میں سے ایک شعبہ مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے مجلس کے اسلامی بھائیوں نے امیر اعلی سنت دامد برکات عالیہ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اس مسئلے یعنی قبر کی گہرائی کو مختلف سطحوں پر اجاگر کیا مجلس تجہیز و تکفین کے اسلامی بھائیوں نے مختلف شہروں کے قبرستان وغیرہ میں جا کر امیر اعلی دامت دامد برکات کا قبر کی گہرائی سے متعلق مدنی گلدستہ دکھایا جسے دیکھ کر اس شعبے سے وابستہ افراد نے اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیا کافی جگہ قبریاں لیکن لوگ سیمت کرانے ساتھ وہ معلومات اضافہ ہوا ہے پوری کوشش ہوتی وہ اپنے بھی اصلاح کریے اور جو کمی بیچی ہے اس کو دور کریں گے اور آئندہ جو بھی لوگ قبر کھودنے والے ہیں وہاں پر ہم بھی موجود ہوتے ہیں یا جو سو موجود ہوتے ہیں ان کی بھی رہنمائی کریں گے آپ کا دھیان سنتا علم میں آ میں بحثیت نمبر انتظامیہ قبرستان یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے قبرستان میں سنت کے مطابق قبر کھلوانے کی کوشش کروں گا برسی قبرستان تازہ رنجین تھا آئندہ جو بھی قبر بنے گی اس قبر کو سنت کے مطابق بنوانے کی کوشش کروں گا یہ جو قبریں زمین کو اوپر بنائی جا رہی ہیں یہ سلسلہ اجازت جو, جو شریفی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے اسے ہر طریقے سے روکنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو قبروں کا اس طرح زمین کو اوپر بنانا کہ ان لوگوں کو ترغیب دی جائے اور انہیں یہ سمجھایا جائے کہ بھائی قبر اس طرح بناؤ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قبرستان کمیٹی کا ممبر ہوں آج امیر علیہ سنت کا بیان سنا اور ان شاء کوشش کریں گے کہ ہم اپنے قبرستان میں سنت کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے باب المدینہ کراچی کے ڈائریکٹر قبرستان سے ملاقات کی انہیں امیر حال سنت دامت برکات عالیہ کے قبر کی گہرائی سے متعلق دیے گئے مدنی پھول بیان کیے جس پر ڈائریکٹر قبرستان نے ان کو سراہا اور قبرستان میں ایسی ہی قبریں بنانے پر اتفاق کیا اور اس کو یقینی بنانے کے لیے تحریری دستاویز جاری کی اور اپنے تاثرات یوں دیے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ قبر کی خدائی جو ہے کی کتنی ہونی چاہیے جو امیر علیہ سندر نے جس طرح بات بیان کی ہے اور واقعی شرل جو بھی ہے وہ بہتر جانتے ہیں اور ہم لوگوں کو اتنا شرح طور پہ واقف نہیں تھے تو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ قدر قبر کم سے کم مطلب آدھا آدھے تک ہو چاہی ہونی چاہیے خدائی ہونی چاہیے تو ان شاء ہم اس پہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہم نے آڈر بنوانے کے لیے دیا کہ شرل جو بھی ہے فارمیلٹی اس کو پوری کی جائے اور ہم تو ان کے بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں کسی نشاندہی کی اور ہمیں مدد گناہوں کی طرف سے روکا ہے اور یہ آپ کی جو کاوش ہے اس کو ہم سراہتے ہیں مدنی چینل کی جو آپ تجید تقسیم کا جو آپ کا یہ ادارہ ہے اس کے ہم کاوشوں کو سراہتے ہیں اور ان اللہ تعالیٰ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی حاصل کرتے رہیں گے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سبجیکٹ خبروں کی گہرائی مدنی چینل کے میڈیا آفیشل ہمارے آفس میں تشریف لائے اور انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بعض قبروں کی گہرائی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی شرح قبر کی گہرائی تقریباً چار فیٹ ہونی چاہیے اب تمام مختلف جماعتوں اور انجمنوں کے سیکریٹریز اور صدر حضرات اور گورکن حضرات کو سختی سے اس بات کے ہدایت دی جاتی ہے کہ اب مستقبل میں جو بھی قبر بنائی جائے اس کی گہرائی چار فیٹ رکھی جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اصل قبر کی جو گہرائی ہو وہ کم از کم آدھے کت کی اور نورمل ہی ہمارے یہاں آٹھ فٹ کے افراد تو پائے نہیں جاتے آٹھ فٹ کا فرد ہو تو لوگ مطلب اس کو بڑے اچھے انداز سے یعنی زیادہ دیکھیں گے کہ بھائی آٹھ فٹ والا ہے آٹھ فٹ والے کم ہوتا ہے چار فٹ جیسے اس نوٹیفیکیشن کے اندر ہے وہ آدھے قد سے بڑی ہی بنے گی قبر اور ایک تعداد کی سینے تک بھی بن جائے گی اور نہ آدھے قد سے بڑی ہوگی تو نوٹیفکیشن کے اندر چار فٹ اس طرح رکھا کہ نارملی کد جو ہے اس میں یہ حصہ جو ہے آدھے جسم سے زیادہ ہی ہوگا تو بہار مارا چینل کے ناظرین اور جامعت مدینہ کے آشکار رسول امیر السنت کے مدنی گلدستے اجتماعی طور پر دکھانے کے بھی فوائد ہیں اور بالخصوص ایسا کہ جس کے لیے امیر السنت اللہ کی رحمت سے امیر السنت ہے امیر السنت سے محبت کرنے والے مختلف شعبہ جاتے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں آ, مثال کے طور پہ فیکٹریز میں ہوں گے آپ کو کہیں سروسز کرتے ہوئے ملیں گے کچھ فرمز والے ہوں گے کچھ میل آنرز ہوں گے کچھ کچھ ہوں گے کوئی کام کر رہا ہوگا کوئی مزدور ہوگا امیر علیہ سنت سے سوال کرنے والے کبھی کوئی مزدور ہوں گے تو کبھی کوئی مثال کے تو پر پلازا چلانے والے ہوں گے کبھی کوئی کنسٹرکٹر ہوں گے کبھی کوئی کارپینٹر ہوں گے کبھی کچھ ہوں گے تو ان سے ریلیٹڈ ان سے تعلق رکھنے والے امیرا سنت کے مدنی گلدستوں مدنی پھولوں کو ان تک پہنچائیں اجتماعی طور پر اہتمام کے ساتھ دکھائیں ان شاء اللہ آپ اس کی برکتیں خود سمجھیں گے دیکھیے ایک ہمارا سمجھانا اور ایک امیر سنت کا سمجھانا ہے. تو مدعی مداکروں کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ میں اور آپ نہیں سمجھا رہے ہوتے امیر السنت سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کہیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے جائیں تو ہمارے پاس امیر السنت کے مدنی گلدستے ہونے چاہئیں اہتمام کے ساتھ وقت لے کر جائیں اور امیر السنت کے مدنی گلدستے دکھائیں اور انشاءاللہ شاء اس کی برکت ہے آپ حاصل کریں گے سفر ہو تو سنتوں بڑا سفر ہو اس میں بھی امیر السنت کے مدنی گلدستے مدنی فل چل رہے ہیں آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو کے مدنی مذاکرے امیر السنت کے آڈیو بیانات امیر السنت کے مختلف سلسلے امیر اب سنت کی رسائل امیر سنت کے ترجمہ شدہ رسائل امیر سنت کے ڈب گل گلدستے امیر سنت کی آڈیو بکس بولتی کتاب یعنی وہ نابینا اسلام جو پڑھ نہیں سکتے ان کو آپ جا کر کلک کر دیں گے تو کتاب ہوگی وہ کتاب وہ سن رہے ہوں گے اس طرح امیر سنت کے تعلق سے تاثرات امیر سنت کے مختلف چیزیں ایک جگہ پر جمع کر کر آپ کو پیش کر دی گئی ہیں آپ قبول کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم چل رہے ہیں امیر علسنت کے آڈیو بیان کے ایک منوری گلدستے کی طرف جو مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے چلتے ہیں طرح کے گنا میں محبت رہنے والوں ایک بار پھر کان کھول کر سن لو جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آپ پہنچتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اجاج وجل سے نہ ڈرتا تھا حجت الاسلام سیدنا اللہ امام محمد ابن محمد غزالی علی رحمت اللہ ابانی نقل فرماتے ہیں جب گلادار مرگے کے قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر آزاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی اس سے کہتے ہیں اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے کیا توڑیے ہمارے محملوں میں کوئی ضرورت نہ کیا ہمارے کچھ سے پہلے چلے جانے میں تیرے لیے غور فکر کا کوئی مکان تھا ت نے ہمارے سب آہمان کیا ختم ہونا نہ دیکھا تجھے تو محنت کی پورے میٹیاں ٹور نہ کرنی جو تیرے بھائی نہ کر سکے زمین کا گوشہ اسے پسار کر کہتا ہے اے دنیا ظاہر سے بھوکا کھانے والے تجھے ان سے انڈرسٹی نہیں وہ سب سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا یقین مانیے ہر مرنے والا خاموشی کے ساتھ یہ پیغام جو چلا کہ جس میں دنیا سے رخصت ہوا ہوں آپ کو بھی رخصت ہونا پڑ جائے گا جس طرح مجھے منو مٹی تمے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح آپ کو بھی دفن کیا جائے گا جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والے میرے پیچھے چلو تمہارا رہنما میں ہوں آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینوں میں افسوس کچھ ایسے گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا بنا وا چلو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدل بھائی جو لیتے تیز پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جا اسے کیڑوں نے کھانا ہے لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ قدرت کی جا ہے تماشا یہ مدنی گلدستہ جس کا موضوع ہے گناہ گار میت امیر اہل سنت دامد برکات عالیہ کے سنتوں بھرے بیان عبر کا امتحان سے لیا گیا ہے اس بیان کو مکمل سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.eliasqadri.com نیز امیر عالیہ سنت دامد العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس طرح کی جب سنتوں کی خدمت ہوتی ہے الحمد للہ سوجل اسے سراہا جاتا ہے دعوی امیرا اہل سنت کے اس مدنی پیغام آپ کے اس مدنی انداز کے تعلق سے علماء کرام بھی سنت کے اس کام کے بارے میں تاثرات دیتے ہیں اس وقت حاجی علی نگر کے جامعہ المدینہ کے طلباء کرام ہمارے درمیان ہند کے مختلف مقامات کے بھی جامعت المدینہ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے آرمی مدانی مرکز فیضان مدینہ کے جامعہ المدینہ کے طلبائی کرام ہمارے ساتھ یہاں پر بعض موجود ہیں اور ہمارے اس درمیان مولانا خلیل الرحمن حقانی صاحب کے تاثرات بھی ہیں جب ایسا سنت و بھرا مدانی کام عام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کے تاثرات بھی ہوتے ہیں آئیے آپ کو ہم وہ دکھاتے سناتے ہیں قبلہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دمبرکاتم العالیہ کا جو مدنی مذاکرہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کو بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین سب ہی شوق سے دیکھتے ہیں اور بالخصوص ان کا انداز ان کی سادگی ان کی لاہیت ان کا وہ خلوص تقریریں تو بہت ہوتی ہیں بڑے ترنم سے ہوتی ہیں لیکن خلوص خود بولتا ہے تو جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں وہ انسان دیکھنے والے پر یہ اثر کرتا ہے کہ یہ شخص جو بات کر رہے ہیں یہ ان کے دل کی آواز ہے اور خصوصا جب محبت مصطفیٰ کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے بیگانہ نظر آتے ہیں لوگ ٹی وی کے سامنے کیمرے کے سامنے بڑی تیاری سے بیٹھتے ہیں ان کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے وہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا مشن کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ان کی محبت کا معیار کیا ہے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد جب ایسی شخصیت ہوتی ہے تو ان کی ذات میں پائے جانے والے اوصاف سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے زندگی کے ایسے پہلو ایسے گوشے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا بھی چاہیے بزرگان دین ہوں علماء کرام ہوں مشائق کرام ہوں ان کا تذکرہ اچھے اچھی کے ساتھ جامع شرائط مشائق کا تذکرہ کیا جائے آ, یا علماء اہل سنت کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ثواب ہے اور ساتھ ساتھ تسکری کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کے اندر پائے جانے والے مدوری پھولوں کو اپنی زندگی کا بھی حصہ بنائیں لہذا ہم آپ کو تذکرہ امیر سنت کے بعض گلدر گلدسے دکھاتے ہیں امیر سنت کے مدوری کام کا انداز کیسا رہا اور کس انداز سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آپ کے کیا معاملات ہیں یا ہوتے ہیں اور اس کے بہت خصوصی ایک سلسلہ ہم آپ کو ہمارا وہ سلسلہ تو انشاءاللہ اللہ رحمان وہ اب تھوڑا سا دنوں میں ریکارڈ ہوگا لیکن وہ سلسلہ جب آپ دیکھیں گے تذکرہ میں اور سنت کا تو وہ سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے لیکن ابھی آپ کو ہم ایک تاثر سناتے ہیں تذکرہ امیر اور سنت کا آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ شاء اللہ رحمان آپ کو بھی یہ مدری گلدستہ بھی دکھایا جائے گا پھر آگے آپ کو ہم وہ سلسلہ بھی دکھائیں گے, دکھائیں گے دکھائیے جی محمد شمی کابینہ سکرنڈ ضلع نواب شاہ شیخت طریقہ سنت کی غلامی میں اوائل سے الحمد للہ یہ سہادت حاصل ہے غالباً پچاسی چھیاسی کی بات ہے باپا کی بارگاہ میں ککری گراؤنڈ میں جو اجتماع ہوا تھا نوجوانی تھی باپا نے یہ عہد لیا تھا کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی بلیڈ گردن پہ تو چلے گا لیکن انشاءاللہ سرکار مدینہ علیہ صلاح السلام کی داڑھی مبارک اتارنے کے لیے نہیں چلے گا انشاءاللہ الحمدللہ ایک روحانی سکون ملا وہیں پہ اس بات کی الحمدللہ میں نے نیت کی کہ آج کے بعد ان شاء اللہ تعالی داڑی میں نہیں اڑاؤں گا الحمدللہ للہ باپا کی برکت سے دعوت اسلامی میں ماحول میں آنے کی برکت سے الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو گیا الحمدللہ میری چھوٹی سسٹر کے یہاں چار بچیاں تھیں تاویزت اطاری کے بستے پر نرینا اولاد کی خواہش کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے دھاگا دیا جو کہ بچوں کے ماموں نے ایک نہیں دو دھاگے لے کر جو طریقہ تھا اس کو پورا کیا جو سال الحمد اللہ گھر میں ولادت ہوئی اللہ تعالی کا کرم بالائے کرم ہوا اور تاویزت اطاریہ کی برکت میرے مرشد کی دعا سے الحمد میری سسٹر کے ہاں دو نرینا اولاد الحمدللہ اللہ بیٹے ہوئے سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑی اور سب مدینہ مدینہ کرنے لگے 2011 میں مدنی قافلے میں سفر کے بعد الحمدللہ اللہ باپا کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت مجھے ملی تب میرے حالات دنیاوی طور پہ دیگر معاملات کے حساب سے کچھ پیچیدہ دے خراب تھے دل ٹوٹا ہوا تھا دل میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ کی بارکاہ میں ملاقات ہوگی تو باپا سے یہ ارد کریں گے کہ باپا آپ نے بھلا دیا جو مدنی کاموں کے حوالے سے میں دور ہو گیا لیکن میں سماعت کا بھی کچھ میرا معاملہ ہے سنتا بھی کم ہوں جب باپا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ٹوکن وغیرہ لیا تو وہاں یہ چیزیں ساری لے لی جاتی ہیں حفاظتی امور کے حساب سے پرچی بھی ایک بھیجی یہی موضوع لکھ کر مگر وہ پرچی بھی لے لی گئی اب میں پریشان ہو گیا کہ اب باپا کی بارگاہ میں کس طرح عرض کروں گا جب بابا کی بارگاہ میں الحمد حاضری ہوئی یہ مجھے یاد ہے دس سے بارہ سال کا بیچ میں گیپ ہوا تھا, حاضری ہوئی تھی تو جب میں باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوا مجھے بڑی ایک عجیب سی مطلب وہ ہوئی کہ باپا نے بلند آواز سے جسے میں نے محسوس کیا وہ جانتے ہیں میں کم سنتا ہوں بلند آواز سے میرے باپا نے مجھے ارشاد فرمایا شمی بھائی یاد ہو سکرن ضلع نواب شاہ یہ سن کر میں بڑا حیرت زدہ بھی اور الحمدللہ میں اس بات میں مطمئن ہوا کہ کامل مرشد کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیے الحمدللہ باپا سے جب بھی ملاقات ہوئی وہ چاہے ظاہری طور پہ جا کر ہوئی یا مدنی چینل پر باپا کی زیارت کر کے ہوئی الحمدللہ ہر وقت یہی جذبہ آپ کی زیارت کر کے آپ کی ملاقات کر کے دل میں پیدا ہوتا رہا کہ سنتوں پر عمل کیا جائے اقال اصلاۃ السلام کی شریعت پر عمل کیا جائے تو یہ سلسلہ چلتے چلتے الحمدللہ گھر میں ہم نے اڈاپٹ کیا اور الحمدللہ اللہ آج میری دو مدنی انیا ہیں جو کہ جامعہ میں لل بنات میں الحمد جن کا داخلہ ہے دو چھوٹے میرے بچے وہ مدرسۃ المدینہ میں میری بچوں کی امی جو ہیں وہ بھی الحمدللہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد اب سرکار کی سنتوں کی خدمت کے لیے کابینات میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں اللہ تعالی میرے باپا کو شاد و آباد رکھے آپ کے گھرانے کو شاد و آباد رکھے جس نے ہماری فیملی کو الحمدللہ سرکار کی سنتوں پر چلانے جیسا بنا دیا تو مدعی شہر کے ناظرین فیضانِ مدوری مذاکرہ سے آپ نے ہمارا سلسلہ دلچسپ سوالات اور امیرہ سنت کے ایمان افروز جوابات دیکھا آخر میں ہم آپ کو ایک مدوری گلدستہ دکھاتے ہیں مگر وقت اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے تو ہم آپ کو مدعی گلدستہ نہیں دکھا رہے لیکن نعرہ آپ کے ساتھ لگائیں گے فیضانِ مدوری مذاکرہ صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد